والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه للصدق والصفاق أما بعد فعلي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم سبحان <تصفيق> <تصفيق> الله السمع والبصر والقلب كل اولئك كانا محسولا 아멘 <تصفيق> تو <أمنت> بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين لاحم لت سلو نالیا ہلدی نامو لو تسلی سلاد سلا الله والا عل کا وسحا بیا سیا حبی بل سلاد وسلام عل سیا امامل مرسلیم والا علکہ وسحا بکیا خاتم دیا <تصفح> معزز سننے مسلمان پائیو السلام علیکم ہم لاہ تحیت ونا تو بعد آج رانا فریاد ہے حق جل شانو ہو بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو گلتی خطا تو محفوظ فرماوے اور نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پنا تا فرماوے ران گرامی اج دب جمع المبارک مبارک عنوان انسانی کیمیا کیمیا ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالی دی جیڑی تانبے نو لگ دی اور سونا کر دی میں جناب دے سامنے انسانی کیمیاب بیان کرن لگا اگر دوسرا نام یہ محاسبہ نفس اپنا محاسبہ اپنا حساب میرا موضوع سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب بدایت الہدایت ہدایت کے حاصل کیتا ہوا ہے انسان نو اللہ تبارک و وطالعہ نے بیکار پیدا نہیں فرمایا اے انسان مت سوچے کہ اہانچ ایس کھا پی کے وقت گزار کے ٹر جا گے اور سا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا اے نظریات کافرانہ میں اور کافران دا اے نظریہ نو اگلے حساب تو بچا نہیں سکے گا اگلا حساب ضرور ہونا اللہ ہون انسان نو جڑے جیڑے, جیڑے آزاد تو بنایا ان آزاد اللہ تعالیٰ نے حساب لینا میں جناب دے سامنے شریعت متاہرہ دے دو وچوں ایک قسم بیان کرنی تو پرہیز رکھ کے اپنا حساب کرنا شریعت دو حصے نے ایک نے او کام جنہ دے کرنے دا اللہ نے حکم دتا ہے دوسرے نے او کام جنہ اللہ تعالیٰ نے پرہیز دا یعنی روکیا ہے سانو پرہیز دا فرمایا کہ انہوں نے نی جان جن گاہ آخیا جا شریت دن دے موضوع جو میں دساگا کہ گنا بچنا کنا اہم ہے کن ضروری اور گنا اپنے آپ اپنے آزا کس کس بچا پہ اکھ گناہ گنا بچانا ہے کن کیڑے تو بچانا ہے زبان گناہ گنا بچانا ہے پیروں کہ گنا تو بچانا ہے ہاتھوں کہ گنا تو بچا ہے, ہے پیٹ گناہ گنا بچا ہے اور شرم گاہ کیڑے گنا ہے یہ انسانی آگان ہے ظاہری ایک اندر ہے جہد نام دل ہے وہ دے داستے علیحدہ قوانین نے وہ گنا علحدہ نے میں جڑے ظاہری آدان ہے نا یہ گنا بچا تاکہ بندہ یہاں تو بچ کے قیامت والے دن کے حساب تو محفوظ رہ جائے سیاح بندہ وہی ہے جڑا اپنا حساب دنیا چ کر لو ہاں جی. جس بندے نے اپنا حساب اتاسبہ کر لیا अगले हिसाब की शक्ति तो बच जाएगा अल्लाह तला ने इंसान इख्तियार दता है वह अपना हिसाब करता कर सकता ये गफलत जोड़ी उसके उत्ते पकड़ोगे इस वास्ते स्याणा बंदा उ जड़ा इस जहान के अंदर अपना मुहासबा करे آج میں آنکھ کس کام سے لائی کان کس لائے نے ہاتھ کی پیروں چلیا وا ٹھہڈ کی کھا کی حاصل شرم نال میں کی کچھ کیا ہر ہر اللہ نے حساب لینا ہے ہوں او حساب او اس واسطے بھی کہ اتے بندے دی زبان سے مہر لگ جانی ہے تے پھر یہاں گواہ نے خود بولنا اینا اپنے نے بئیمان ہو جانا بندے دے خلاف جہاں اویا پیایا جہد واسطے ساری دہڑی پاگل رہ سا ساتھ نہیں دینا اتنے اوس ویلے اللہ کے نال ہو جان گے سارے خلاف ہو جان گے پھر سڈے خلاف ہی بولن گے تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا بھائی بندہ تے مڑو ہی سیاح ہے نا بھی جا سہان دے دو کا دوست نہ بنے بلکہ اپنے اللہ کا دوست بنے جا اپنے ہڈ دوست نہیں بنے گا اللہ کا دوست بنے گا پھر یہ ہڈ بندے دے دوست ہو جانے گواہ بندے دے حق آ جی دے دوست بنے تلہ کے دشمن بن گیا پھر یہاں سارے نے گوئیاں خلاف دنیا اللہ دشمنی پائی یہ بھی سارے خلاف ہو گیا ہے اے جی مڑ ساڈیا چیزاں سارے خلاف پہ بولن گیا اور جناب غور سمجھا اللہ قرآن نے مجید تھان تھان سے بیان فرمایا ہے کہ یہاں ساریا چیزوں تو تے کول سوال اسا کرنا یہ مت سمجھا آجے کہ جناب اسان بخشے جان گے اسا اللہ گفور رحی میں یہ لفظ حق ہے اللہ گفور رحی میں کوئی شک نہیں لیکن ارادے سڈے جڑے ہیں یہاں لفظوں کو بولن درے باطل والے ہیں اسان یہ مراد لینے آ کہ اللہ جو گفوری مڑکر کی سانو کیڑی لڑ ہے پی بخشے جا گے اللہ جو بخشن ہار ہوا تو اے نتیجہ جہا ہے یہ ساڈا حماقت والا ہے اور جہنمیا والا نتیجہ ہے اس نظریے نو ندینے دے تاجدار نے حماقت فرمایا بے وقوفی فرمایا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سرکار نے فرمایا الکئی سو من دانا نفس ہوا عامل لما بعد الموت فرمایا دانا اور سیا بندہ وہی ہے جہا اپنے آپ کا اتے حساب کرے اور مرن تو بعد اگلے جہان واسطے عمل شروع کر دے عمل تیاری کرے اپنی تے فرمایا ول احمک منت بفس ہوا وت منا اللہ ہزور نے فرمایا احمق بے وقوف او بندہ ہے جیڑا چلے تے نفس دی خواہش کے تے اللہ ترزو تے رکھی بیٹھا ہوئے کہ اللہ مینو بخش دے گا وہ تمنا اللہ اللہ ترزو رکھے کہ اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے اللہ مینو آپ بخش دے گا حضور نے فرمایا انجدا ارادہ سوچ رکھن والا جب کہ کردہ نفس پیر پیروی ہے وہ کون احمق مکے کون وہ سیا نہیں وہ بے وقوف ہے انہوں اپنے نفے نقصان کا شعور کوئی نہیں ہوتا ہے جن کو اپنے نفے نقصان کی تمیز نہیں ہوندی اور کردہ وہ گاٹا پیا سمجھی کھڑا میں اللہ تہانی اللہ سونے, دی رحمت دی تے اللہ سونے دی کی رحمت کی امید رکھ کے میںلہ سونے کے نال عقیدہ مسلمان رکھی بیٹھا وا حالکہ وہ غلط را... رستہ اختیار کی بٹھا اج کل اسان اس ایلانا مبتلا جس بندے ویکو کرنی نفسدی پیروی ہے اسان کرنا اوے یہ ہے جی سان شیتان ہے دنیا راضی کرو برادری راضی کرو اللہ رسول کی مخالفت کرنی کر کے تو پھر کی ہے اللہ گفور رحیم ہوں محبوب خدا دا فرمان سچا ہے یا ساڈا نظریہ سچا ہے بولو تو صحیح ذرا تو پھر جا جا پیر جیڑی عوام کا بندہ یہ میں غفور رحیم اللہ نو سمجھنا بول جی اللہ آپ بخش دے گا حضور دے فرمان دے مطابق سمجھو احمد کے جاہلے بے وقوفے نامراد اکل و شعور تو پیدا لے تائیں گلہ پیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دو مثالہ دیتیاں نے فرمایا یہ دی مثالے میں یہ ایک بندہ ہے وہ آخدہ ہے جی میں اپنے پترنو علم دین نہیں پڑھاندہ یا وہ میں نہیں پڑھدہ کیوں نہیں پڑھدہ کہ جی اللہ دے خزانے علم دے تھوڑے نے آپ پہی چابی لاوے گا تو میں امام دسو وہ وقوف لگے گا کہ نہیں لگے گا گل تو ٹھیک اللہ دے خزانے ہیں لیکن تیرے کدو وعدہ رب نے ہے کہ میں تینوں بغیر سکھن تو ہی سب کچھ دے دیا گا یہ اللہ نے کسے تھان سے وعدہ نہیں فرمایا دوسرا امام غزالی مثال نے کہ ایک بندہ وہ کاشتکاری چڑھ دجارت چڑ دینا کسب ہے سارے کما چھٹ چھوڑ کے ایک پاسے بہ رہا ہے کی ہے جی آخ مالی جی اللہ جو ہوا رازک قادر رزق دین والا سارے آسمان زمین دے خزانے کا مالک تے تو کی گل ہے ہوں مینو نہیں دے گا کہ جہاں بندہ گا وہ آے وقوف بے وقوف آ اللہ وہدا شریف مولا نے فرمایا ہے نا بھائی تسان کرنی بھی ہے محنت محنت نہیں کرنا ہے او دے خزانے دے اتنے سہارے تے بہریا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما نے بے لیا جی یہاں دو کے تو بے وقوف ثابت ہوں تو فرمایا پھر سمجھ لائے رب اس جہان کا بھی رب اس جہان کا بھی ہے اگلے جہان دی رحمت کے آسرے تے بہ رہا ہے کچھ نہیں ہونے یا الٹ کرتا رہا ہے بخش کی امید رکھتا رہا ہے سمجھ لو بے وقوف ہے وہ مذاق بن جائے گا قیامت والے دن فرش سے بھی وہ مزاق کر گے تو مزاق کر کر کے انہوں جہان گے۔ ہے فرمایا مستفا دے فرمان دے مطابق سیا بندہ وہی گا جیڑا اپنے نفس دا ایتھے ہی حساب کرے ایتھے ہی ہی حساب کرے اور مرن تو بعد اگلے جہان کی تیاری کرے اصل اس ایس جہان کی تیاری واسطے تو مصروف ہے اگلے جہان کی تیاری جی مصروف ہون لگیے تو برادری کو پٹ لینی ہے رشتے دار ناراض ہو جاتے ہیں اس گھر چھوٹ کو نہیں جاب دیا کرو نہ مرادا تیرے ایس تیر اس گھر میرے کچھ نہیں لڑنا پیا مجھے تانے تو مینے پیا مارنا جی اگلے جہان کا جگا خالی ہوا تو کوئی شہ اتنے کھان پی واستے بھی نہ لبھی لب گھر میرا اتے ویلہ ہوا تو وہ مڑ تیرے تیر پیو میرا جا بھرنا وہ ضروری ہے گھر سے مسلمان دے کہ ایک ہی گھر ہے ساڈا جی دوان نال دس میں مثال دینا دو بیویا ہوی تو دوجا پڑیا سارے تانے مینے مارنے نے تیرے نالوں دوسری نے کی کیا کی کی ہے انہیں حق نہیں ادا کیتے نہیں اس رکھی چ کو شاید کونی اللہ دگلا بندیا جاس کار واڈا ہے اس واسطے مومن بہتا اپنا حساب کرتا ہے بہتا مال کٹا کرتا ہے خرچہ بہتا کٹھا کرتا ہے جدن مسلمانوں ایہی ای گل سمجھ آ گئی اس لیے مسلمان دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے <laughs> اللہ فرماؤندا ان سمع والبس قر والفuad کل اولئک کانے سنان گے قیامت دینے دن اس نے سنا کے وکھا دینے نے یا مولا اے کریم اے ملکہ جہنم دے گانے سنن داریا اے فلانے دے گانے سنن داریا اے جناب فلانے دے بے حیائی دیاں گالاں تے من دے سنن داریا فلانا گلہ کردا سی مسلماناں دے انہاں دے گلے شکوے سنن رہا اے مولا کریم فلانا چغلی کردا سی اے جناب نال بیٹھ کے چغلی سنن داریا اینو غصہ نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم مڑ اس کن نے بندے دے خلاف بول پینا دے اس واسطے جے جی جانیں او ساڈا کان ساڈا دشمن نہ بن جاوے ہاں جی اسا دے واسطے نہ خیال رکھنے ہیں ماڑی جی پیڑ ہو جاوے تے ڈاکٹر نال پھج جانے ہیں لے جی ایتھے پٹی کری ایتھے ٹیکا لاویں میرا کان خراب ہون لگ گئی مگر تیرا میرا کان نہیں اے کان تابیدار ہے تے تا صرف مولا کائنات دا تابیدار ہے چار یار گل سمجھ آئی نے قسم خدا دی جا خیال رکھنے ایک کوئی شاید سا ایک ماسا بھی خیال نہیں دی کہ اپنے دشمنوں گھر چال ماسی جی تکلیف برداشت نہیں کرنا یہاں ہڈ بہت آدھا اپنے ہوں وے فرمایا لوگوں دے گلے ہوں گلے دی وضاحت کر دینا گور نال سمجھی گلے دی وضاحت کر دینا مدینے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے موہمن پرا ایسا عیب جیڑا کن منہ دکھ کرو تو پسند نہ کرے کنڈ پیچھوں بیان کرے گا تو گلا بن جائے گا کی بن جائے گا اے اتنا کبیرہ گناہ ہے اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بعد سورتیں کفر بن کفر چٹا اللہ نے قرآن فرمایا ہے आपस में एक दूजे का गिला मत करो क्या ते मर हो मरिया मुदार होना पसंद कर दे जिस जे। तरह तुस भा मर जा बोटिया ना ला, ला के खाना पसंद नहीं करते इसे तरह तो कीमत भी ना पसंद होनी चाहिए हता के غیبت نو اگر کوئی بندہ کسے دا گلہ کردا ہے غیبت کردہ ہے اور اونوں روکیا یار تو نہ کر وہ آندا ہے میں کوئی گلہ تھوڑا پیا کرنا تے کفر پیا کردا ہے کیونکہ غیبت نو کئی اندر نا او جی میں تے کوئی اوسدی دی او برائی پیا بیان کرنا جڑی اون دے وچ ہے تو میں جھوٹ تھوڑا بولن دیا ہوں لیکن یاد رکھنا یہ کفر بن جاتا ہے کیونکہ گلہ ہوندا ہی وہی ہے ایسا عیب کن پیچھوں بیان کرنا عیب منہ بیان کیتا جائے تھے بندے نو پسند نہ لگے اگر وہ عیب ہے پھر تسی بیان کرو وہ ہے غیبت اور اگر وہ او عیب ہے ہی نہیں پھر تے جھوٹ پھر بہتان ہے پھر کوئی گلا تھوڑا گیلا ادو ہو ہی ہوتا کنھ پیچھوں ایسی برائی کیتی جائے جی بندے دور موجود ہے گل سمجھ آئی نہیں ہوں یہ دے اندر وضاحت صرف چند مقام ایسے نے جتھے نیک نیتی دے نار گلا جاید بندہ ہے ورنہ جاید ایک قاضی دے گے مظلوم گیا ہے ظلم ہوئی بیان کردہ ہے میرے تے فلانے نے ظلم کیتا ہے ایک گلا جاید ایک گلا نہیں ہوے گا بلکہ ایک بچارہ آپنا حق کے قدعہ پیا کردہ ہے آپنا ظلم جو رائستے ہویا اور سنو بیان پیا کردہ ہے اسے قیامت والے دن پکڑ ظالم نو قاضی اگے بیان کرے حاکم اگے بیان کرے مفتی اگے بیان کرے فتوا پوچھنا استملی جی فلانے نے فلانے نے میرے نال ہے بیان کر سکتا ہے یہ بت نہیں آخان گے راوی حدیث نقل کرنے والے انہیں کتابیں چاہتا فلانا راوی جھوٹا سی فلانا انج سی فلانا انج سی, فلانا انج سی बत नहीं क्योंकि उत्त मकसद बड़ा वा नबी पाक सरकार देसा सच करके और झूठ तो बचा अगर इन्हें नहीं आखे मुड़ तो झूठिया हदीसों जा बंद हाथ वजो रख और जनाबे वाला अगली एक सूरत और भी जवाब की बनती और जवाज की सूरत ही बदी एहल इस नीयत न किसी का गिला करे कि लोग उस बंद के फितने तो बच जा فلا برے دی برائی بیان کرے میرے مدینے تاجدار نے فرمایا اللہ سرکار نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ برائی کردا ہے مجاہر کا. برائی کری فرمایا جس بندے درد برائیاں نے ہاں اس برائیاں اس نیت نال بیان کرو تاکہ لوگ فتنے تو بچ دے ہاں ہر مسلم تیرے کول رات نور کے پراؤنا بنتا تینوں پتا ہے چور جسے ہور بندے دے کول چور پراونا بندہ ہے تو اوندا گوانڈیاں تینوں پتہ ہے بندہ چور ہے تیرے تے فرض بندا رات نو اونوں آکھے بیلی آے تیرا رات جڑا مہمان بن آئی اے چور ہے خیال کری مت رات نو سن مار کے ٹر جاویں بسترہ وی نال لے جاویں اس واسطے ایتھے غیبت نہیں بننا کیونکہ مسلمان نو بڑے نقصان تو بچاونا ہے گل سمجھ آئی نے بلکہ میں تے آکھاں گا برائی بیان ہوندی اے پئی او دے نال ہے کیوں بیان کرے گا وہ خیال رکھے گا وہ چوری نہیں کر سکے گا اور دو تو بچ گئے ایک تے چور چوری دے گناہ تو بچ گیا دوسرا جہریا ہے او دا مال لٹیچن تو بچ گیا اس واسطے شریعت درا خیال رکھا نہیں ہاں جی مسلم اب کئی دیاں برائیاں عام بیان کرنے ہیں مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہزور کی امت فتنے تو بچ جاوے غیبتو دو ہوئے گا جدوں کسی کا ذکر کرے یہاں اگڑا جو مقاصد تو خالی اہب بیان کرے اور پھر اپنے دل در اپنے آپ چنگا سمجھ کے چنگا نہ سمجھے دوسرے نو گال دینا بھی مقصود نہ ہوئے بلکہ مہاوی مقصد ہوئے کہ ہو فتنے تم پیا بچاؤنا ایتھے بھی غیبت سننا یہ غیبت نہیں آخانے بلکہ جا بیان بھی جائز ہونا شریعت مستفا درد سمجھ آ گئی نہیں اگے اس تو علاوہ ایک بندہ کسی کی برائی اس درد تک بیان کردہ اس واسطے نہیں کہ میں چنگا ہوا اس واسطے کہ یار وہ کیوں یہو جہے کام چ پیا ہے وہ درد ہوئے یار اس تو بچ جائے چنگا ہے اس درد تم جے بیان کرے تو قیمت ہوں سمجھ لگی نہیں تو قیمت کن بچا کے رکھنا باقی ساریا قیمتوں تو हम कि कपड़े छोटे वेग के आखना कपड़े छोटे पाई फिर किसे के लमे कपड़े इतराज करना किसे किटा वेख के कद वे के अतराध करना शकल वेख के शकल देतराज करना कंध पिछों शकल है नीज दी है यख है नीज दी है फलाना एन दावे सबकीमत जड़ा बंदा ان دی غیبت نو جائز سمجھے گا کافر مرتدو دو جان جی اگلے تک پہنچ جائے یہ گل پھر تے فردے توبا ادو ہی گی اگلے نو جا کے دسے بہلی آ میں تیریبت کر بیٹھا وا تیری مہربانی میں معاف کر دے اگلا معاف کرے گا تو معاف ہونی یہ ایسی غیبت جڑی اگلے تک پہنچ جائے حدیثر نالوں سخت گنا دسیا گیا ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کیونکہ غیبت جڑی ہے زنا بندہ معافی منگے توبہ کرے ہو سکتا اللہ معاف فرما دے نال اللہ معاف فرما دے لیکن غیبت جب اگلے تک پہنچ جاوے پتہ لگ گیا سلانے نے میرا اس طرح بیان کیتا ہے جے او بندہ اگلے جا کے معافی نہ منگے حضور فرما نے انہ چر بخشیچنا کیا مطلب اللہ فرماوے ایک بندہ حاضر ہوے گا یا اللہ میں حج بھی کیتا نماز بھی کیتی روزہ بھی کیتا یا اللہ فلانے فلانے فلاں نے کم بھی میں کیتے تے میرے نامے عمل کوئی شے نہیں کیڑے پاسے گئی اللہ فرماوے گا جڑیاں غیبتاں کردہ رہیا ہیں نا او وہی لے گیا یار تو ہن ویلائی تے رب دا قانون ہے ہاں مت مذاق سمجھی کھڑے ہو نات خانہ دی انات خان کو نہیں جے مذمت خان خدا دی قسم وہ ملد خانے جڑے تین ایوے بخشوائی کھلے نے پٹھے رات تین پائی کھلے نے میرے مدینے دے تاجدار دے دین دے قوانین بڑے سخت نے نہ تو بغیر بچ نہیں سکتا ادھر وے قسم خدا دی کر کے آنا ہن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت دی ایسی قسم کے گلہ اگلے نو اپڑ اپ جا وے جناب حضور سرکار نے فرما دیتا ہے اتھے گن 30 جناواں نالوں 30 جناواں نالوں بھی بڑا گناہ ہے اس واسطے جناب اس کو بچنا اور جناب اگر نہیں پہنچیا اگلے تک گلہ نہیں پہنچ سکیا پھر گھر بیٹھ کے جتھے بھی معافی منگے گا امید ہے اللہ وحدہ الہ شریک مولا توبہ قبول کر لوے ادھر جناب نا غیبت سن کان دے نال نہ نا فردے ہوں دے نیڑے کوئی نہیں پہ جا سارے کئی مار مکرے کھڑے میں کسے نے ایک نو پوچھا ایک مسئلہ بھی یاد کوئی نہیں ایک مسئلہ بھی نہیں آتا یار خدا دا فرد کہڑا کن تو بعد زبان دی واری آ گئی قادی اللہ نے زبان دیتی ذکر خیر دی خاطر اللہ نے زبان دیتی صفت مصطفیٰ دی خاطر اللہ نے زبان دیتی جی دنیا دی گل کر خاطر ہوں جا بندہ اس کر کر زبان کرے گا جہا بندہ اس زبان جناب چگلخوری کرے گا ادھر دی ادھر ادھر دی ادھر لاوے گگلی کہیا جا ہے ہاں جی جی موتا فری فرد یہ بندہ جناب چگلخور کبھی گنا پیا کرتا کبھی گنا کر دبان دے خلاف بولے گی ہاں جی جا گل مسلے بیان کرد ہے جھوٹ کے مسئلے بیان کرتا ہاں جی وہ زبان کیا مت نوعدے خلاف بول دی ہوے گی ہاں ہو جی یہ زبان وہ خلاف گوائیاں انہیں محفوظ کی سارا کھاتا یا لاکری مائنے ایل فد بولیا ہاں جی جناب جناب کوئی جناب کوئی شوکی خام فلانا جھوٹ بول بول کے ہو جیان, بڑا مار مار کے گلا کروگ ہسن جناب لوگ دل خوش ہو کہ سا جناب جی ساری عزت بن جائے سان پیسہ تے دولت مل جائے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کئی بندے یہ جہاں اپنی گلط گلان جا ڈگتے دینے اور جناب ستر ستر سال ستر ستر سال جہنم دے اندر بہاد اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ نال جان گے اس واسطے اس زبان نو وچ رکھنا کی کرنا کیا مطلب ناجائز بات زبان سے نہ ہو بےوا بات نہ ہو باقی ضرورت دی وہ تے بولنا ہاں مت کف لدی نہ آئی بیٹھا ہونا جی بولنا کھولنا ویلا تو دے دہ میں میں کہا بے وقوفا حضرت صدیق کہ اکبر پتھر اس ویلے رکھیا سی جس ویلے اسلام مکمل ہو گیا سی. بادشاہی بھی اسلام دی سی عوام بھی اسلام والی سی مولوی بھی اسلام والے سن حاکم بھی اسلام والے سن مجاہد بھی اسلام والے سن پیر بھی اسلام والے سن اورت بھی اسلام والی سن ہر جگہ رنگ ہوتا بولن کیڑی رہ گئی ہوں خدا دی قسم کر گیا نا ہر بندہ برائی بنے بنیا پھر پلندہ میرے وانگوں ہر بندہ ہر بڑھی بے حیائی دی بڑی پھر دی سنڈی قسم خدا دی बेगैरती जी और सूडी लगी फिर दीजे, जे हर घर भर गया शर जिथे वेखो चकले घर घर के अंदर लगे खड़े नहीं قسم خدا کی کر کے آنا نہ کوئی تجارت کی تھا بچی نہ کوئی کاشت کی تھا بچی نہ کوئی بندہ بچیا, نا بودھی, نا بچا نہ بڑھی نہ بچا نہ کوئی شہر جی جناب ہو چوی گھنٹے بندہ بولی برائی تو روکے ہی جناب جا کے نہیں پورا ہو سکتا خدا کی قسم ہر بازار چو لگا ہر بندے کو برائی تو روکنا مومنٹ تو فرد اصا نہیں پا روکتے اصل تو چوی گھنٹے بولیے تب بھی فرد نہیں ادا ہو سکتا پھر اس ویلے اگر تالے منہ تار کے بیٹھ جائیے پھر اصل کی سدی کے اکبر دی سنت پیادہ ہوندی نا نا اے مقصد یہودی دا پی پورا ہوندا ہی صدیق اکبر دی سنت نہیں اگر یہ سنت ہوندی صدیق اکبر سرکار دی قربان جامہ تے جناب میرے داتا گنج بخش اس سنت نو پورا فرماون دے ہاں جی بابا اج میری سرکار پورا فرماون دے حضور دے صحابہ کرام پورا فرماون دے نا نا اصل اسول اے وے شیخ سادی فرماون دے نے فرمایا انا ویکھ کے چپ رہنا بے وقوف انا ویکھو चुप्रवो बेवकूफ का कम है और जनाब एवें बोलद रहा यह भी बेवकूफ का कम है मोहमे जो अपनी जुबानू जरूरत वाली थां खोलता है گل سمجھ آئی نے اے نا ضرورت کی جگہ پر بھی خاموش سامنے چکلا ہوں میں جو بادشاہ بیٹھا ہوا تو سامنے چکلا لگا کھڑا ہے اوتے میں آخر میں جی کس میں مدینہ لگا کر بیٹھا ہوا تو میرا تو مکالہ ہو گیا میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا تم میں سے جو زبان برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے نہیں طاقت تو زبان سے روکے تو جب زبان تے پتھر پہ آئے تو روکیں گا کیونکہ گل نہیں سمجھ لگی میںیکھ قسم خدا کی مجھے تکریر وکری کر لیکن ڈردار فرض خدا کا دلے نے سامان سبق دے دیتے تصا موہرا لائی آؤ میں بولی رکھنا وا ہر کمی نے تھان تھانے بولنے مومن موہر لائی بیٹھا یہ اسلام نہیں یہ اسلام وہ نہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے میں کے اسلام کے بعد میں تو اپنا قانون اسلام کر اپنی تعلیم اسلام دی کر اپنی تحلیم اسلام دی کر گھر گھر اندر نبی دے دین دا رنگ ہوئے جب ہر دے رنگ دے دین ہوئے گا پھر تینوں بھی بولن دی لوڑ نہیں رہی سمجھ آئی نہیں یا رسول ہائے ہا سمجھ آئی کوئی نا ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پر اعتراض میں نے کہا کیوں تم رسول ہو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا اچھا صدیق اکبر کو سیدھا کیا جا سکتا ہے آج وہ کون ہے جو کہیں مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں بہادلہ شریک مولا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے مومن اس وقت دنیا میں ترقی پا جائے گا جب سمجھے اس زمانے میں ہر کسی پر تنقید ہو سکتی ہے جڑا سمجھے ہر کسی کا نکل سکتے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری بات حدیث کے خلاف ہو تیوار پر مار دینا ان کی بات مار سکتے ہو آج کے بلا ملوانے کی نہیں مار سکتے خدا بنے کے بات کرو تو لڑائی پر اترے میں کہتا ہوں یہ کیسا مومن ہے جو باطل کے سامنے موم اور حق کے سامنے فولاد ہے ارے مومن تو وہ ہوتا ہے جو باطل کے سامنے فولاد ہوتا ہے اور حق کے سامنے منہ ہوتا ہے جب ہی علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ جماعتوں کے لیڈر اس قوم کے بت بنے بیٹھے ہیں قوم ان کی ہر بات کو اپنا تین سمجھ رہی ہے وہ غلط چلے تب بھی دین وہ صحیح کرے تب بھی دین یہ دین مستفا کا نہیں یہ لیڈروں کا دین ہے مستفا کا دین وہی ہے پیر کو شریعت کے معیار پر دیکھو گولنا کو شریعت کے معیار پر دیکھو حاکم کو شریعت کے معیار پر دیکھو ہر مسلمان کو نبی کے دین کے معیار پر دیکھو جی وہ یہ بت ملوانے جن پر انگلی نہیں اٹھ سکتی یا ارباب من دون اللہ بنے بیٹھے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان محبوب کے صحابی بھی ہے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہود نشارہ اپنے بڑوں کو خدا مانتے تھے فرمایا نہیں تو عرض کی حضور پھر ارباب من دون اللہ اللہ نے کیوں فرمایا تو انہوں نے اللہ کے سوار اب بنا لیے آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جائز ناجائز بات میں اپنے بڑوں کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے یہ ہے رب بنانا اللہ کے سوا اور مومن وہ ہوتا ہے ایمان ال دسوئے پیر داڑی من پیر لڑا لڑاوے زنا کرے بدکاریاں کرے ٹوٹ بولے چور ڈاکو لچا کمی ہوئے ایمان لال دسو پیر ہے بولو تو صحیح وہ یار باوے گلانی بخاری کوئی کیوں وہ پیر نہیں لیا وہ شریعت مستفا سے ہٹ گیا ہے معلوم ہوا ایسا یہ ویخنا ہے جیڑا بھی شریعت تو ہٹیا ہوڑی لمبی ہوبے کبے اوے پنج شیر خدا دی قسم کر کے اس بندے نے سر سے پگ رکھی ہووے ساری زندگی ہدیسہ پلاؤں گا مر گیا ہوئے جنا جن چر نبی پیمانے سے پورا نہیں اترے گیا ار پیر نہیں ہو سکتا ہائے ہا آکو نا یار بابا من دون اللہ دو بچ جاؤ قسم خدا دی کر کے توجہ رکھ جناب مدینے تاجدار نے فرمایا انجو لایا تک کلا موبل کالے مارے کا بحاس یہو اللہ بہا فی قارہ جہنم المسد عین خریفا فرمایا ہے کوئی بندے اسان واسطے لوکاں نو ہساون واسطے گلاں کردے نے ہاں جی جھوٹ بول بول کے جناب جی جھوٹ بول بول کے گلاں کرن گے ماہ مقصود لوکاں نو ہسانا ہوے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اس بندے نو جہنم پایا جاوے گا 70 سال جہنم دے وچ روے گا مہدے سے گل دی وجہ نال ایک بندہ جناب توجہ فرما مار کے دے اندر جنگ دے دوران لڑدیاں لڑدے ایک بندہ ہوید ہو گیا مدینے دے تاجدار سرکار دے صحابی نے فرما عرض کیتی حضور جنت دے اندر گیا وے جنتی بندہ سی اپ فرماون دے نے تینو کی پتہ ہو سکدا ہے اس بندے نے کوئی بے مقصد ہو جی گل کیتی ہوے جڑی دین دے خلاف ہوے زبان وچوں تو کیوں او دے بارے فیصلہ پیا دینا جنتی ہون دا اللہ دے بندیا معلوم ہویا نبی دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے دے مطابق اس زبان نو وچ رکھنا بڑا وڈا فرض جہاں اس زبان کب اور کو بھی تلاک چوک کے منہ رکھو جیسے سڈے نک اج کل بنا تھی جی نا اوپن زبان بنا سی نہ سا نک لے بھی جانا چٹ تو بعد سے جوڑ بھی جس طرح ساری زبان کا مقالا ہے ورنا ایمان والے دی زبان خدا دی قسم کسم سمجھ دے ایمان اور کفر دی کنجی او دی جنت دی چابی ہے اے زبان یہ زبان جہنم دی کنجی مدینے دے تاجدار نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے वन सवन्ने पानी पीवन वन सवन्ने रंग बरंगे खाने खा तो फरमाया मूह में गल फाड़ के जिमें कोई नहीं सोचे की निकलता प्या जायज नजायज बेहूदा जो भी आएगा बक्की आज असा उ लोग हाँ फरमाया उ शरार उन्नास बदतरीन लोग होंगे जिनको असं आने तरक्की अज अस तरक्की बने बैठे हा سات سات قسم دیا بوتل اب پیے کوئی ہے آئی کوئی روحفلہ آئی کوئی فلانی آئی کوئی فلانی آئی این قسم کے رنگ برنگے پانی سات سات ڈشان سکھ سا گلر جدو کرنے آ منہوں پکا ہی مارنے نہ پتا میں پیا بولنا نہ ملا پتا میں تقریر پہ کرنا پکی آناب سٹی آ منہوں ہاں جدو تکریر کر کے ہٹ دا ہوں دا اینے پیسے دے پیسے چھ ہاں چر میں ہٹا گا نہیں جنا چر لے کے نہ جا مسما دری مولا دی سونے مدینے تاجدار پہلو ہی فرما گئے وہ لوگ بدترین ہون گئے منہ پہلو کھانا ایک رنگا کھانے سن پانی ایک رنگا پیڈے سن مگر جدوں بولتے سن خدا دوں بولتے سا کی نہ کل کل فکیرد موضوع ملاز پاک کے ہونا اتنے چیز بینر لگا کڑا نہیں کتبا تو تصا جنا اسر میں ایک حدیث ہے سناوا گا جڑی تو ساں نہیں سنی ہونی تے اس کی وضاحت بھی کرا تے پھر ویکھنا کہ اصا کتنے پائے حساب آپ مل بہ کے کرنا ہے بے آپ کی کرنا ہے بے حسابی قوم جو بن گئی شیطانند ہے میں اس قوم تو ڈرنا وا جڑی قوم ہر وقت اپنا احتساب کرتی ہے بہلی آ بے حساب بن گئے توجہ رکھ زبان نو جھوٹ تو بچا وعدے خلافی تو بچا ریبت تو بچا دین جھگڑے کرن تو کرچا دین جگڑا سر ڈا کے بہ رہنا میں مولی نوٹا ہی کرنا پہ سچ بھی پیا بولتا میں ڈگ پوا مڑ میں نقان کھنا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جیڑا بندہ ایو سر تنو جناب والا بہاد رہے باوے حق دے ہوے ہو باوے حق دے ہوے ہو فرمایا جے حق دے وے پھر بھی جناب جگڑے تو بچ بچتا ہے میرے مدینے تاجدار نے فرمایا اس بندے اللہ نے قیامت والے دن جنت درمیان جگہ کا او فرما آو جیڑا فرمایا جھوٹے سر ڈائی آئے نا फिर तो, तो बाद आ गया आंता डर गया आंता यार मैं डर गया मैं भाई नहीं हूं मैं मौल जी मैं झगड़ा निकलता दीन का मसला मैं चुपोगे है फरमा तला उस बंद जन्नत दरमियान जगाता फरमा जन्नत दरमियान जगाता फरमावेगा तवज्जो रखना झगड़ा सिर्फ दीन आसन तरीके उस बंदे वास्ते उदू जाए जदों नीयत हक का इजहार हो حق ظاہر کرنا نہ اگلے ٹیسٹ کرنا مقصود ہوے نہ انہوں جناب جی ہے نہ جناب حق تو بہلاوا حق تو ہٹاونا مقصد ہوے نہ بد نیت نہ ہوے مقصد یہ ہے بھائی یار میری گل کوئی یہ دے پیڑ پلے پی جائے تاکہ سچے دین والے پاسے آ جائے اس نیت نال جا دل ہوم بنتی ہے یا احسن. اللہ فرما محبوبہ یہاں تگڑا کر سونے طریقے کے دلیل بھی ہو من. गल सोनिया अंदाज भी सोहने गल ऐसी जड़ी सीधी चोट मारे दिल से इस अंदाज के नाम तवजो फरमा जबान अपनी अपनी तारीफ ना कर मैं चंगा तो मैं इंज तो मैं इंज तो मैं इंज मैं इने बंदे मारे मेरा दादा इंज सी और जनाब चोरी कर गया तो लत्त टुट के बहशती की मेरे दा दी میں پی دے جدی جد پشتی جناب ڈینا بندے لگے آنے جدی جد پشتی بدماش لگے آنے آن آج کل yeah. میرے بزرگ فرما نے پورا آ کے پرانے زمانے کی گل ہے سارے علاقے بندے نو بدماش چا کسے آخیا اٹھ آت دن کروں باہر نہ نکلیا شرم نہ منتھ بدماش کہہ دتا کل ایسی لانت پی کھڑی ہے جن بدماش آ گو سگو گربان کھول کے باہر گلی چل جانا لے میرے نا تو کرنا لانت دماغ تے پہ گیا مراد بدماش تا مطلب ہوا جس ہو بندے دا گزارا دنیا سے پہڑا ہو پے, او سب فخر وہ فخر پیا کر چاہیے تو نام مراد نو شرم کرنا تو سونے آ. اللہ فرما ہے تو زکو انفسکم ہوا بمن مکا अपने आपू चंगा ना आखो अला परेदगार बेहतरी जाना के गलां मर के मुकियां फैसले उदों ही होने आपू चंगा पता कोई नहीं झट तो बाद ईमान मरने के नहीं कोई नक्सल यहोजी शामद पै जा कलमा भी रहे हर शाह तुर जाए तो इमान तो खारे जो के तुर जाइए तो यही अल्ला वली लोग जड़े ने वह हमेशा हर शाह अपने तो चंगा समझते रहे हाँ जी चंगा उदों ही समझाए आपू जदों कलमासूल उल्ला पढ़ के दुनिया तो ईमान न तुर गए सुने मैं तेन एक असूल पा दसना गल समझ आज अपने अंदर ऐब बड़े ने अपनी तारीफ उ बंदा करता जो अपने ऐबा तो बेखबर हो हम अपने ऐबां का अंदाजा लाना हो सात कि दूजियां वेखो دوج کام جا برا لگتا ہے نا سمجھ لو یہ اصان جدو کرے اس برا ہی ہونا ہزور فرما نے مومن مومن کا شیشا ہے مومن دیشہ مور سامنے کرو بھی تو سارے ایب حسن جو بھی ہے دس پہ کہ نہیں اسی طرح مومن دوسرے ویخ آپ ویکن کی وجہ ہے ہوں دجا بندہ جھوٹ بولے تین برا لگے واسطے بولی برا لگتا ہے کہ چنگا لگتا ہے झूठ जहां बंदा बोले थोड़ा वह बुरा लगता है कि चंगा लगता है जिन बुराई बुरी ना लगे तो ईमान तो खारिज होंगे हां असा तो अच्छान तो वेलो फिरने ना इत पुटो देमान निकल गई कसम बाद दौलाश शरीफ मौल क्यों असं जो भी दूजे बुराई करती वेखने पैना हूं ये सद तक पहुंच गया बुराई सानू चंकी लगती है जो चंगे काम वालों में वेखी हो सू भैना लगन डाला سڈے تے, تے اگلے شیشے بھی اجن برباد ہو گئے ہیں گئے ایمان تو خارج ہے اوہ بندہ برائی بل چ برائی نہ لگے وہ کلمہ دوبارہ پڑھو دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہوے ہاں جیڑا وے جناب جی فلانا فلم پیا وید یہ برا نہ لگے دل سمجھے ہوں میرا ایمان ٹر گیا دنیا تو میرا سینہ خالی ہو گیا ہے میںل ہی لگا پھر وا مو منڈا ہے جدو برائی نگ کے دل و برا سمجھے دل میں آمدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے سب تو کمزور ایمان ہے اس تو بعد ایمان ہے ہی نہیں دل چ برا سمجھو سمجھے دل چ برا سان ترقی سمجھا ہے تو سمجھ لے زبان نو لانت تو بچا کسے دا نام لے کے لانت نہ کر سوائے اس بندے جڑا پکا کفرت مر گیا لانت نام لے کے پیش سک دے ہو. بد دعا نہ کر. جے ظلم بھی ہو جائے نا تو بد دعا نہ کر نہیں تے تھے ہی ہو گیا تو بدلا اتحاد لگ پا ہوں میں لینا سپرد درب دے کر دے جے بدوا کرنی تو محض دین دے دشمن دے واسطے دے کر جی مدینے کے تجدار سرکار نے پیٹ دا گل سمجھا جے اگلا حصہ پیٹ والا جی اس پیٹ دے واسطے شرطان میں اللہ وہد شریک مولا نے کیا متعلے دن اس کا حساب لینا ہاں کی تیرے اندر گیا سی بول کی کال وڈ وڈ کھا سا اپنی عزت ویچ ویچ کے کمیں کھانا ہوں سر عزت نچا نچا کے کمیں کھانا ہوں سر حسانو جناب جی وپہار کر کے کیویں کھاندا ہندا ساں ٹوٹ بول کے کیویں کھاندا ہندا ساں ٹڈ نے حساب دینا جے مول بندے دی زبان چبڑنی ٹڈ بول دا ہونا جے خدا دی قسم کر گیا نا اگے ایک شرمگاہ تو اللہ وحدہ و لا شریک مولا نے پوچھنا ہے شرمگاہ تو پچھنا ہے توں دا شرمگاہ نے جناب بول پنا ہے شرمگاہ نو بچانا ضروری ہے تاکہ جناب شرمگاہ صرف اپنی عزت والے پاسے جاویں ایسے حرام والے پاسے منہ اللہ قران نے فرماوندا ہے اللہ اللہ فرما ہے مومن لوگ اپنی شرم گامہ کی حفاظت رکھتے ہیں دی شرم گاواں ہوں ستویں سائیں ہے ستویں سائنس نم سال میرے کول پہی ہے وہ مسلمان کی دی تھی دی شرمگاہ دی فوٹو بنی شرم فوی کی حفاظت ہو رہی ہے نا ہاں. او تی جی ہاں وہ تھی بین ساری پڑھتی جیڈے مرمگاہ گولیاں دی فوٹو بنی کھڑی تے پھر نال تریقہ دسیا سارا میں کیا بغیر تو ان کرو بیٹی نو آکھو یا پتر نو خالیو سفا کھول ہو کھولے گا جنہیں ویکنا وہ میرے کو اکھاں بند کی تھی نا اجن مسلے نے ہمارے مول بھی کہتے ہیں یہودوں نے سارا اور ان کے ایجنٹ اسلام کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کھڑ دلے دگڑ دلے بغیر تو نظریا بنا کے باہر آ جائے یہودوں نے اور ان کے ایجنٹ اسلام کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سالے پیر تو اللہ سکتے پہ لمبی تعمیر اے حشر تین بخا سکنا اللہ قرآن فرما ہے مومن اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کی کر دینا قرآن مولی پہ بڑھا ہے کہ مسلمان پہ بڑھاؤ ہے بولو گا اے مسلمان اے مولوی دا دا اچھا ہے مولوی کا درجہ تے اچا ہے ہاں اسے اتلا درجہ ہے وہ مولا والا ہے وہ مولا والا ہے تو میں پاویں داری رکھے تو نہیں مولوی کہہ دئیے تا تھا ہاتھوں بچا کسے مسلمان نہ مور جاتی نہ کر ظلم نہ کر اے دے دے دی کرے گا قیامت والے دن اس ہاتھ تیر زلم دیا گوائیاں دنیا ہاتھوں تو بچاؤ کسی کی امانت نہ کر اس قلم کو یہ نجائز لفظ نہ لکھ پائے کیونکہ قلم بھی ایک زبان ہوتی خدا بات اولا شریف اولا دیسم پھر دو پیروں کو بچاؤ دو پیروں کو بچاؤ کسی آرام کام والے پاس ہے سینما فلما ہے तरक्की दे यहुदी वाल ना जाओ जैसे जाएगा पैर भरेगा कदम चुकेगा वो नहीं कदम जहनम वाल प्याजा ना हाजी कसम खुदा दी पैर उन्होंने थले फरिश्ते पर विछा ने जेड़े पैर नबी दे, दे दीन सीख वास्ते टा इधर आयो ना चुप करो टाइम बड़ा थोड़ा इधर देख त आयो ना ये दीन सीखते आए دین اے محفل ایک قدم تیرے جڑے نے نا اے قدم جڑے دین سیکھنے واسطے جا رہے نے اے یہاں پیروں دے تھلے فرشتے پر وش آتے ہیں لیکن بشرے کے اگوں پیر دوجے منے جان والے نہ ہو جی ادھر مولوی دی کی تے جی آیا کھڑا ہودروں کلب سینما گیا بچا نا موڑ سمجھ لے فرشتے پیر پیرا تھلے پار کو نہیں پہ تمجیے جناب دے سانو ٹکٹ دے دیا جب پیرا تھلے پر وچا دے ہاں جب پیروں بچا کے رکھیں گا نا پھر دین سیکھ جاویں گا تو ضرور پر وھاؤ گے سمجھ آئی کوئی نہ لو جناب جی اے تیرے سامنے ہائے ہائے امام غزالی فرماتے ہیں مسلمان بادشاہ کے پاؤ ظالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے معذ اس کی دنیا کے لیے فرمایا یہ اس کے پاؤں کیا مت والے دن بولیں گے بولیں گے بولیں گے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا بندہ کسے مالدار بندے دی عزت کرتا ہے اس دی مالداری دی وجہ دین دا دو تہائیاں دو تہائیاں اپنے دین دیاں برباد کر دیا ختم امام غزالی نے یہ نہیں نیک مالدار کی بات ہے مالدار حساب سونے اپنے آپ کا جنا جی لے کے گھر جنہیں کتاب لے لے کے جناب جی سک ترقی والا اے موڑ حساب ہو کرو ذرا تی نا دی دی نہیں گے. اے چونگی تو نکل جاوے دی آخر ری ہمیں ہنم ججڑ کاری لا دراؤ محدلہ لا تبھی بے کو آنکھوں میرے درد دار کر دوا کوئی نہیں سکتا آشق د علاج محمد اربی دا ہے آشک پیاس پیاس نہیں جڑی پانی بجھا دے خدا دی قسم آشک سمندر پی جے پیاس نہیں بجھ سکتی ماہی کا مخ تکیا پیاس ایسی اتر کدی چڑھتی نہیں ساری تیرے بازی تیرے بازی مہم مد میں ہوں اے دنیا کے سیکاری چھوڑ ہے لیتے ہونے کھلی اڈی کے وہ متی ہونی آدروں سجنی فرماندے نے جی دری پیرے سجتا سہی جان کی ت دیا او سردیون ap ba ho jinna is na nah. nah. o oh, nagai kisada oh, e, e, e, duniya duniya mein o oh, nagai kisada aur oh, ter tab dar gaya ye લોક સંગ ف ف فرمدے ننگی پیر ہو جی وہ جانے بوٹ ہوا پارا اتنا جو کروا دے ننگی پیر تو مار محمد بشاؤ کی ماری Muhammad Bashir